و ماتی شان دلیل اکلی نمبر آٹھ اس دلیل اکلی میں غسہ تو علم باری تعالیٰ کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کے غسہ علم کا کہ اللہ وسیع العلم ہے فرمایا ہے میرے محبوب تو جس حال میں ہوتا ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے یہ تو عام حال ہے نا پھر جب تم ہمارا قرآن پڑھتا ہے پھر بھی ہمارے سامنے ہوتا اے اللہ تو نے ہی فرمایا اپنے محبوب کو کہ تو قرآن پڑھتا ہے تو میرے سامنے ہوتا ہے اے اللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تیرے سامنے ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تیرے سامنے ہمارے اوپر کرم فرما ہم سے مسائب کو دور فرما دے آج کل جو پاکستان میں مشکلات ہیں مولا دور فرما دے دور فرما دے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 تیرے رب سے ممس کال ذرہ برابر ایک ذرے کے زمین میں نہ آسمان میں نہ ذرے سے چھوٹی ولا اکبرہ نہ ذرے سے بڑی مگر یہ سب کی سب چیزیں لوہے محفوظ میں ہیں کتاب مبین کا منع گا لوہ محفوظ دل میں خدا بندی سب اللہ کے علم ہے میرے محترم اولیاء اللہ اچھا جی. علم اللہ کے بعد اولیا اللہ کا بیانو علم اللہ کے بعد کس کا بیان ہے اولیا اللہ کا بیان پہلے اللہ کے علم کا بیان تھا اب اللہ کے بلیوں کا بیان ہے علم اللہ کے بعد اولیا اللہ کا بیان اللہ اولیا اللہ بشارت خبردار بے شک اللہ کے جو اولیا ہیں نا نہیں خوف ہوتا ان کے اوپر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 تو ہوزن ہوتا ہے یا نہیں تو یہاں کس کی نقی ہے ہاں لے کرو کنارے پہ دنیاوی خوف و غم کی نقی مراد ہے دنیاوی خوف و غم کی نقی مراد ہے ایک دو میں مثالیں آپ کو دیکھا ہوں ہمارے ملتان میں بزرگ گزرے ہیں حضرت بہاول حق ذکریہ ملتانی والی صاحب وہ مجھے رات کو لے گئے تھے جن بزرگ کی وہ کبر ہے وہ ان کے خلیفہ ہے سکھر میں نہیں لے گئے تھے جہاں رات سمجھ رہا تھا تو کیا ہے وہ حضرت قریشی صاحب کیا نام ہے جن کی مزار ہاں <تصفح> حضرت عثمان قریشی رحمتہ اللہ علیہ مجھے لے گئے وہ حضرت بحاول حق ذکری ملتانی کے خلیفہ تھے حضرت بحول حق ذکریہ ملتانی اللہ کے ولی تھے تاجر بھی تھے ایک مرید نے آ کے کہا حضرت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 کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا یہ جی دنیا کا خوف اور ظلم کے اندر نہیں ہوتا اپنے دل کا تعلق خدا کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ غور کرو جی یہ جی دنیاوی خوف اور غم کی نفی ہے خبردار بے شک اللہ کے ولی نہیں ہوتا خوف ان کے اوپر دنیاوی نوغمناک ہوتے ہیں حب اللہ زینہ اللذین سے پہلے ہم معذوف ہے یہ اولیاء اللہ کی پہچان اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کے عقائد بھی درست ہوتے ہیں اور تقویٰ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے پھر تقویٰ کے درجات ہیں جس درجے کا تقویٰ ہوگا اس درجے کی ولایات ہوگی درجہ اگر بالکل کامل ہے تو غلی بھی کیا ہوگا کامل اور اگر درجہ کامال سے کچھ کم ہے تو ولایات بھی کچھ کم ہوگی یہ اولیاء اللہ کی پہچان وہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لئے یعنی ان کے قائد درست ہیں وہ قانو یبت اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں تو قانو یبتا کون سے سمجھایا نہیں کیا کہ جس درجے کا تقوی ہوگا اتنی درجے کی کا ہوگی بلا ہے تکوا یہ ہے آدمی گناہوں سے بچے چم دے کا سیرہ کبیرا گناہوں سے بچے اللہ شرا یہ سب اشارتے ہیں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 ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں لا تبدیل پرمایا اللہ فرمایا اللہ نے یہ میرا وعدہ ہے یہ میرا کیا ہے اور میرے ان کو کوئی بدل سکتا ہے نہیں تبدیلی واسطے وعدے اللہ کے کلب آب نے وعدے یہی کامیابی بڑی ہے بلا جہاز تسلی رسول صلی اللہ علیہ اے میرے محبوب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 بے شک غلبہ سب کا سب اللہ کے ہیں اللہ مالک ہے وہ هو السميع العليم الا علی ان لله دلائل اکلی نمبر 9 اور دار بے شک اللہ کے ملک میں ہیں جو کچھ آسمانوں میں زمین میں بما یبتا او یہ زجر ہے اے ما استفامیہ لکھنا اور کس چیز کی اتباع کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو کو نہیں اتباع کرتے مگر کس کی زن کی عقائد میں ان کے عقائد جو ہیں وہ بھی زن کے اوپر قائم ہیں بحم یا فرسون اور نہیں وہ مگر کیاسی باتیں کرتے ہیں ان کے عقائد زن پہ قائم ہیں اور ان کے اعمال کس کے اوپر قائم ہیں کیاسی باتوں پہ وہ کیا باتوں پہ کیسے ہمارے ہاں ایک عورت نے کہا اکیاسی باتیں اٹکل کی باتیں اپنے خامند کو کہ مجھے رات پیر صاحب کا اشارہ ہوا ہے کہ منت دو کیا دو منت جانتے ہو نا اب یہ کیاسی بات ہے نہیں اٹکل کی باتیں ہے منت دو بکرا لے آؤ اور منت دو تو تو مجھے اجازت دے دے میں منت آ کے جی پھر عورتیں جاتی ہیں شاہباز کلندر یا دوسرے ابارہ اس نے کہا ٹھہر جا کیا پتا مجھے بھی اشارہ ہوتا ہے دوسری رات ٹھہرے وہ تھا اچھا آدمی وہ کہیں گے اشارہ مجھ کو بھی ہوا ہے پیر صاحب نے کہا کہ پیدل آؤ کیا لیکن سفر تھا بڑا بڑا سفر تھا اب بیوی کو پیدل چلایا سمجھے آ پیچھے بیوی آ گئے جہاں بیٹھ جاتی تھی پٹائی کرتا تھا جوتے مارتا تھا عورتیں آ جاتی تھیں بستی والی کیوں پیٹ کر رہا ہے؟ کہنے یہ اس کے ساتھ. تو ہوتی ہے نا پھر آگے چلاتا تو تھک جاتی پھر پٹائی کرتا عورتیں آ جاتی ان کو کہتا وہ کہ جب ایسے دو تین منزلیں چلا تو بیٹھ گیا اس کو کہا کٹ توبہ توبہ کا نہ کہہ کہ آئندہ نے جھوٹ نہیں بولنا نہ پیر پہ جانا ہے تو آپ کی بیوی بھی ایسا کرے تو علاج یہی ہے دیکھو جی حضرات دس دلیل اکلی نمبر دس وہی وہ ذات ہے جس نے کیا واسطے تمہارے رات کو تاکہ سکون کو روس میں اور دن کو دکھلانے والا ہر چیز نظر آتی ہے بے شاکس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں کال تخلّہ والوہ کہتے ہیں مشرق کہ بنا لیا اللہ نے کس کو اولاد کو یہ شکوا تھا اب جواب شکوا پانچ وجوہ سے تردید جواب شکوا میں پانچ وجوہ سے تردید ہے سبحان ہو پاک ہے اللہ نمبر ایک اول غنیو نمبر تو وہ بے پرواہ ہے بھائی اس کو اولاد کی ضرورت ہے مالک کا ہمیشہ رہنا ہے لہو ما فی سماواد نمبر تین اس کے ملک میں ہے جو کوئی آسمان میں جو کوئی زمینوں میں مملوک مالک کا بیٹا نہیں بن سکتا نمبر تین لکھا ہے نا ان دق نمبر چار ان نافیا نہیں نزدیک تمہارے کوئی دلیل ساتھ اس کے اتولوں نمبر کتنی جی پانچ, کیا کہتے ہو اللہ پہ وہ بات جو نہیں جانتے جھوٹ بولتے ہو تو پانچ وجوہ سے جواب شکوا ہے تردید آ گئی قرین ان یفترون انجام مفترین جب تردید ہو گئی کہ اللہ کے لیے اولاد نہیں تو انہوں نے جو کہا کہ خدا کے لیے اولاد ہے تو یہ افطراف ہے یا نہیں ہاں اب انجام میں مفترین آپ پر ماں دیجیے بے شک وہ لوگ کہ ہیں اللہ کے اوپر جور وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے یہ چاند روزہ بہار ہے دنیا کی پھر ہماری طرح لوٹنے ان کا پھر چکھائیں جام کو سخت بس صباب اس کے قکر کرتے تھے وات العلّہ نابا نو یہاں میرے بھی سوال ہوتا ہے کہ نو علیہ السلام کا واقعہ ہے آگے حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ ہے تم نے تو ابتدا میں کا کہا تھا کہ کتاب حکیم ہے لہٰذا اس صورت کے اندر کون سے دلائل ہیں اقلیہ نا یہ تو اقلیہ شروع ہو گئے تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کو دلائل اقلیٰ کی صورت میں نہیں لایا گیا قصہ واقعی ہے لیکن تخویف دنیاوی کے طریقے لایا گیا لکھ لو تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ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 نہیں ہوتا فرمایا فعل اللہ ہے خاص اللہ پہ میں نے توفل گیا فاجمی امرکم پس پختہ کر لو تم اپنی تدبیروں کو پختہ کر لو امرکم اپنی تدبیروں کو وشورکاکم شورکا سے پہلے ادو ماغن کا ہے وادو شورکاکم تم بھی اپنی تدبیریں مکمل کر لو پختہ کرو اور اپنے شورکا کو بھی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 تو اللہ کا نبی چیلنج دے رہا ہے نا کہ اللہ میرا حامی نہ ہے میں مباہد ہوں جو مخالفت کرنی ہے کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں فائن تولے تم استقنائے نو پس اگر پھرے رہتے ہو تم شرک پہ توحید کی طرف نہیں آتے تو نہیں میں سوال کرتا تم سے کسی معاوضے کا بھائی اللہ کا نبی معاوضے کا سوال نہیں کرتا اللہ کا نبی معاوضے کا سوال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 میرے تمام حاجات تیرے حوالے ہیں اور الحمدللہ اللہ میری حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں پریشان نہیں ہوتا تو دین کا کام کرنا ہے قرآن پہنچانا ہے تو لالچ میں کتن نہ آنا ایسے سخت پریشان بھی اگر ہو جاؤ تو پھر جو نیک دل آدمی ہونا اچھے نیک دل آدمی نمازی ان کے سامنے اپنا مشورہ پیش کر دیا کرو لیکن جو بےمان ہے نا آ دین کے دشمن ہیں علماء کو اچھا نہیں سمجھتے قتن پہ آنا جانا اپنے علم کی توہین نہ کرنا اپنے علم کو ذریعہ نہ کرنا علم اللہ کی صفات ہے خدا کی صفات کو نہ ذریع کرنا نہیں سوال کرتا میں تم سے کسی معاوضے کا نہیں معاوضہ مگر اللہ کے ذیم میرا اور حکم کیا گیہوں یہ کہ ہوں میں کیسے پرمبردار ہوں کا قصہ ہو یہ ماضی استمراری ہے اس کو کیا بنا گے ماضی استمراری تقزیب کرتے رہے وہ نو السلام کی پر نجات دی ہم نے اس کو یہ ثمرۂ انابت لکھو ثمر انابت نجات دی ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی کے اندر اور کیا ہم نے ان کو جانشین کن کا جانشین بنایا جو غرق ہو گئے کافر غرق ہو گئے اور کشتی والے کیا بن گئے جانشین آغرت اللہ قصب انجام تقزیب اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو با نیاوی کا اجمالی نمونہ یہ تین نمونے ہیں اسل پہلا تفصیلی نمونہ اب تقویب دنیاوی کا اجمالی نمونہ پھر بھیج ہم نے بعد اس کے رسول ان کی قوم کے طرف بس آئے ان کے پاس دلائل واضح لے کے دلائل یہ کتابوں کے بھی تھے اللہ کی کتابیں موجود بھی تھے فما یہ انعاد ہے ان کا بیان اناد پس نہ تھے تاکہ ایمان لائیں ساتھ اس چیز کے کہ تقزیب کیا تھا انہوں نے ساتھ اس چیز کے من قبلو ابتدا میں مین قبلوں کا من قبلو ابتدا میں بھائی ابتدا میں جس چیز کی تقزیب کی تو کس پہ رہے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 تو ان کا بھی یہی حال ہے ابتدا میں جو تقریب کی تو تقزیب کی اسی تقزیب کے اوپر کہتے کزال کا نت با ایک کزال کا سل کا باوجائشی تقزیب کے مہر لگاتے ہیں اوپر دل بہت کے حد سے بڑھنے والے سما با سنا دنیاوی کا تفصیلی نمونہ پہلا بھی تفصیلی تھا نو علیہ اسلام علیہ السلام کے دور کا اب بھی تفصیلی ہے درمیان میں پھر بھیجا ہم نے بعد ان رسولوں کے منہ سہارون کو مال ہی اور ان کی حالت یہ کہ تکبر کیا ہونے اور تھے وہ قوم مجرم آدی مجرم کے نیچے کا لکھو آدی مجرم تھے پلما جام الحق حالت نمبر دو جا آگے ان کے پاس حق جی ہماری طرف سے تو کہنے لگے بے شک یہ البتہ جادو ہے سری پہلی حالت کیا تھی استقبار کی اب دوسری حالت کیا استقبال سے بڑھ کے کیا کہا نبی کو جادوگر کہا اور ان کے پیر کو جادو کہا پرمیہ السلام نے کیا کہتے تم واسطے حق چیز کے جب کہی تمہارے پاس کیا جادو ہے یہ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 جادوگروں کو لاؤ مقابلہ کرے تدبیر فیراؤں کافراؤں نے لاؤ میرے پاس ہر جادوگر ماہر کو پہ جب ہے جادوگر تو کالا لہم موسیٰ قیفیت مقابلہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ رہا الکو یا الکو جو ہے امر تشریح ہے یا اظہار آدمی مبال آتا ہے پہلے. بے پروئی کو ظاہر کر رہے ہیں لگا لو جو تمدیدی ڈالو جو کوئی تم ڈالنے والا ہو پر جب ڈائل ڈالے انہوں نے وہ رسیاں اور کیا تھے آس سے تھے رسیاں تھیں کہا مو علیہ السلام نے ما جے تم بھی سہ یہاں ذرا غور کرنا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جے تم تو فیل پھیل ہے تو آگے کیا ہونا چاہیے شہرا مقول ہونا چاہیے ایسے نہ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ما موصولا ہے جے تم بھی سیلا موصول سیلا کیا بنے گا مبتدا آ سہر و کیا بنے گا قبر امانا یوں ہوگا پرم علیہ السلام نے کہ وہ چیز کہ لائے ہو تم اس چیز کو وہ کیا ہے جادو ہے بے شک اللہ تعالیٰ قریب باطل کر دے گا اس کو اس لیے اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیتا مف دین کے عمل کو آگے نہیں چلنے دیتا میرے محترام جادو کو دور کرنے کے لیے وہ آیات بھی ہیں جو آیات سکینہ ہمارے پاس ہیں اور یہ آیت بھی ہے کالا موسا ماجے تو مجھ سے یہ بھی جس کو جادو ہو دم کر دیا کرو وایوح اللہ الحق اور غالب کرتے اللہ تعالی حق کو اپنے وعدوں کے مطابق یہاں کالے ماد کا من کیا کرو گے واد وعدوں کے مطابق اگر اگرچہ مکرو سمجھے مجرے